وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّلَهُ وَمِنْ يُذْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشَهَدُوا اللَّهِ لَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا نَزِيرَ لَهُ ولا وزیر وقال اللہ تبارک مجیدی وفر قانی الحميد سنی وکالفی موزین آخر ولا سوف يعطيك ربك فقرضا الم يجدك يتيما شआوا وقال في موضع اخر ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم فُزِّلتُ على الأنبياء بشتٍ أُعطيتُ جوامع الكلم ونُسِرتُ بالرّب وجُعلت لي الأرض مصاجداً وتهوراً وأُرسلتُ إلى الخلق كافة وخُطِم بي النبيون صدق الله مولانا النذیم وصدق رسوله النبي الكريم ولحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين <تصفيق> و ائ جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمۂ داود میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریئے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کی خاطر مسترد تھی وادیے بتا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالنا تھا وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا میرے واجب ال احترام قابل صد احترام علماء کرام انارکلی بازار لاہور کے تاجروں دکانداروں نوجوانوں آج دس ربیع الاول ہے اور یہ عظیم الشان سیرت النبی کانفرنس جس کا اہتمام حضرت میاں عبدالرحمان صاحب اور آپ حضرات نے کیا ہے اس میں میری شرکت باعث سعادت ہے سے پہلے میرے مخدوم اور قابل قدر حضرت مولانا قاری محمد اجمل خان صاحب جو پاکستان کے نامور خطیب بھی ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے قائم مقام امیر بھی ہیں ان کا ماں لارا بیان ہو چکا ہے اور ہمارے مرشد اور مربی حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب سے پذیر ہوگا میرے بھائیوں رات کا کافی ثابت چکا ہے مجھے کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کی سیرت طیباہی کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کروں اور سیرت طیبہ کے اسی عنوان سے سپاہ صحابہ کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھوں اور پاکستان کے موجودہ حالات پر بھی تبصرہ کروں مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اگر انتہائی تحمل کے ساتھ میری معروضات سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا یہ ایک ایسی مجلس ہے ایسی محفل ہے جہاں ساری دنیا کے سردار کا تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ محفل باعث سعادت اور برکت ہے ایسی محفلوں میں بیٹھنا اور تب اسلامی تبلیغی کیسٹ ہاؤس کے جانب سے پیش کیا جا رہا ہے کیسٹ ملنے کا پتہ ماشاءاللہ اسلامی تبلیغی کیسٹ ہاؤس سنگ پورا روڈ متصل تبلیغی مرکز بلال پارک لاہور ہمارے ہاں تمام علماء کرام کی تقاریر مختلف موضوعات پر ہر وقت تیار مل سکتی ہیں نیز ممتاز قرہ حضرات کی تلاوتیں مشہور ناخوانوں کی نعتیں مناظرین حضرات کے دلچسپ مناظرے مکمل قرآن پاک کے سٹ بھی مل سکتے ہیں تشریف لا کر خدمت کا موقع دیں شکریہ آپ کی عظمت پر بڑے بڑے لوگوں نے کلام کیا ہے مولانا ظفر علی خان نے مدینہ منورہ کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ دیا یسرم میں گھومتا ہوں نبی کی دہلیز چومتا ہوں دیا یسرم میں گھومتا ہوں نبی کی دہلیز چومتا ہوں شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں رہے سلامت پلانے والا حضور کے عشق کا نقشہ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کھینچا میرے آقا کا مجھ پہ تو اتنا کرم تھا بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے یہ اتنا کرم کیوں یہ کیا سلسلہ ہے نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے میرے بھائیوں حضور کی عظمت کا نقشہ مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کھینچا جب مدینہ منورہ سے ان کو گرفتار کیا گیا اور اٹھارہ سال تک انہوں نے رسول اللہ کے روزے پر حدیث پڑھائی تھی اور گرفتاری کے وقت انہوں نے گمبد خزرا کو خطاب کر کے کہا تھا دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی اتا ہو وہ شوق ذر ہمیں بھی اتا ہو وہ جذبہ بلالی میرے بھائیو حضور کی محبت میں کون سا قلم ہے جس نے موتی نہیں بہائے پیغمبر کے عشق میں کون سی آنکھ ہے جس نے آنسو نہیں بہائے اور رسول اللہ کی محبت میں وہ کون سا دل ہے جو وارفتگی کا شکار نہیں ہوا حضور کے عشق میں وہ کون سا جذبہ ہے جسے تب و تاب نہیں ملی حضور کے عشق میں وہ کون سا ولولہ ہے جو گرمی نفس کا شکار نہیں ہوا حضور کی محبت میں وہ کون سی عظمت ہے جو دنیا کو عطا نہیں کی گئی میرے بھائیوں حضور کی وجہ سے پتھروں کو عزت ملی حضور کی وجہ سے چادروں کو عزت ملی حضور کی وجہ سے زمین کے ذروں کو عزت ملی حضور کی وجہ سے سواریوں کو عزت ملی حضور کی وجہ سے دنوں کو عزت ملی حضور کی وجہ سے شہروں کو عزت ملی حضور کی وجہ سے علاقوں کو عزت ملی چادریں آپ کے پاس بھی کافی ہوں گی لیکن اسی چادر کا ذکر قرآن میں آیا جو رسول اللہ کے کندھے پر آئی قرآن نے کہا یازمل اے چادر اوڑھنے والے میرے بھائیوں سواریوں کا ذکر اور بھی آپ نے سنا ہوگا لیکن قرآن نے اسی سواری کے پاؤں کی قسم کھائی جو رسول اللہ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئی ولاد یا دبھن زمانے اور بھی آپ نے دیکھے لیکن اسی زمانے کی قسم قرآن نے کھائی جو میرے رسول کا زمانہ تھا شہر دنیا میں اور بھی بڑے ہیں لیکن اسی شہر کی قسم قرآن نے کھائی جو میرے پیغمبر کا شہر تھا جس کا نام لا بلب ہے میرے بھائیو رسول اللہ کے چہرے کا ذکر آیا ہے قرآن نے کہا نبی کی زلفوں کا ذکر آیا قرآن نے واللیل کہا پیغمبر کی آنکھوں کا ذکر آیا قرآن نے مازاگل راگل بسر کہا میرے پیغمبر کے ہوٹوں کا ذکر آیا قرآن نے لات و حرک بھی لسانا کا لتاجل کہا میرے نبی کے سینے کا ذکر آیا قرآن نے علم نشرحلہ کا صدرت کہا میرے پیغمبر کے کردار کا ذکر آیا قرآن نے لقد قانا لکم فی رسول اللہ عصوات حسنا کہا میرے نبی کے اخلاق کا ذکر آیا قرآن نے انکلالا خلق نظیم کہا میرے پیغمبر کی رحمت کا ذکر آیا قرآن نے ومار اللہ کا إلا رحمت للآلمين کہا میرے پیغمبر کی صفتوں کا ذکر آیا قرآن نے اننا اللہ کا شاہدن کہا مبشرن کہا مبشرا کہا منیا کہ یہ سب کچھ میرے نبی کی شان ہے میرے پیغمبر کی عظمت ہے میرے نبی کے صحابہ کا ذکر آیا. قرآن نے کہا کہ صدیق کا ذکر آیا قرآن نے اذ کہا صدیقی اکبر کی صداقت کا ذکرایا قرآن نے اللہ جا بس کی وسدا کا بھی کہا فاروق اعظم کی بات آئی قرآن نے کہا اور اذ کہا حضرت عبداللہ بن عمی مقتوم کی بات آئی قرآن نے وطول اللہ کہا میرے پیغمبر کے صحابہ کی بات آئی صحابیات کی بات آئی تو قرآن نے نبی و کل کا و کا و نسائل کہا حضرت عائشہ صحابہ کی کی میرے پیغمبر کی اداؤں کا, کا, کا ذکر قرآن میں موجود ہے میرا پیغمبر چلتا ہے قرآن بولتا ہے میرا نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے میرا نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے میرا نبی اترتا ہے قرآن بولتا ہے میرا پیغمبر مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے میرا پیغمبر گفتگو کرتا ہے قرآن بولتا ہے میرا نبی پہاڑ پہ چڑھتا ہے قرآن بولتا ہے میرا نبی مدینے کی گلیوں میں جاتا ہے قرآن بولتا ہے کتابیں آسمانوں سے چار بڑی اتری ایک سو اترے ہر ایک کے اترنے میں فرق ہے ہر ایک کے آنے میں فرق ہے ہر ایک کے رہنے میں فرق ہے میرے بھائیوں تورات آب علیہ السلام کو ملی یہ ہے ہے تو پہ ملی انجیل لینے کے لیے حضرت عیسا علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں بیٹھ گئے کئی دن انتظار کیا پھر انجیل ملی اور زبور لینے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام اپنے مابت میں چلے گئے پھر جا کر تو جانا نہیں پڑا میرا رسول میں تھا. قرآن کو میں بھیج دیا میرا نبی مدینے میں تھا قرآن کو مدینے میں بھیج دیا میرا پیغمبر غار میں تھا قرآن کو غار میں بھیج دیا میرا نبی پہاڑ پہ تھا قرآن کو پہاڑ پہ بھیج دیا میرا نبی بدر میں پہنچا قرآن بدر میں آ گیا میرا نبی میں آیا میرا پیغمبر خیبر میں قرآن خیبر میں میرا رسول تبوک میں قرآن تبوک میں میرا پیغمبر اشعرہ میں قرآن اشاعرہ میں حتہ کے میرا رسول مدینہ کی گلیوں میں قرآن بھی مدینہ کی گلیوں میں میرا پیغمبر پہاڑوں پہ قرآن پہاڑوں پہ حتہ کے میرا پیغمبر عائشہ کے بستر پہ قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ میں پیغمبر کی سیرت کا عنوان کس قرآن کی آیت کی روشنی میں کھولوں کس آیت کی روشنی میں اس دبستہ کو کھولوں اس گلشتہ کے پھول آپ کے سامنے رکھوں اس ہنچائے دل کی کہانی آپ سے بیان کروں قرآن کی ایک ایک آیت پیغمبر کی شان پہ پوری کائنات کا نقشہ پیش کر رہی ہے قرآن یہ بھی کہتا ہے ان نہ آتونا اے پیغمبر ساری کائنات میں جتنی بھلائیاں ہیں وہ تیرے قدموں میں ڈال دی ہے کسی نے کہا اس سے مراد حوض کوثر ہے کسی نے کہا اس سے مراد فلاں بلندی ہے کسی نے کہا اس سے مراد فلاں چھائی ہے لیکن ابر حضرت کلانی نے کہا انتونا تل کو ہم نے تجھے کوثر دے دی یعنی مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک عرش سے فرش تک سا تک سنا سے ارشے مولا تک آدم سے عیسیٰ تک عیسیٰ سے قیامت کی صبح تک پوری کائرات جتنی بلندیاں جتنی لفاطیں جتنی ثقتیں جتنی شوقتیں جتنی بلندیاں اے محمد ساری کائنات کی ساری اچھائیاں قدموں میں ڈال کر قرآن نے کہا آ تو میرے بھائیوں ایک آیت ایسی نہیں کہ جس آیت پہ گفتگو کر کے میں یہ سمجھوں کہ نبی کی سیرت کا حق ادا ہو گیا ایک عربی کے شاعر نے چالیس ہزار اشعار میرے پیگمبر کی شان میں لکھے چالیس ہزار اشعار اور جو اس نے آخری شیر لکھا اس کا ترجمہ ایک اردو کے شاعر نے کیا ہے تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے اور قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے ورک تمام ہوا مدہ باقی ہے اور تمام عمر لکھا مدہ باقی میں کس عنوان کی بات کروں میں کہاں سے بات شروع کروں مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ میں پیغمبر کی سیرت کا کون سا دروازہ کھولوں میں نبی کی سیرت کے لیے کس دروازے کو ٹچ کروں میں کہاں سے بات شروع کروں آج آج دنیا شروع جہاں سے, سے, سے چشمے فلک کا نظارہ شروع ہوا وہاں سے بات شروع کروں میں آدم سے بات کیسے شروع کروں میرے رسول کا تصور تو اس سے بھی پہلے تھا میں عیشہ سے بات کیسے شروع کروں میرے پیغمبر کا نام تو اس سے بھی, بھی پہلے تھا میں محمد مصطفیٰ سے بات کیسے شروع کروں آسمان زمین کی بلندیاں تو اسی محمد جس میں قرآن نے کہا اللَّهُ مِنْ لَمَا مِنْ اے اس وقت کو تو یاد نہیں کرتا کہ جب میں نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کی روحیں ایک جگہ جمع کی میرے بھائیو, قرآن میں دو جلسوں کا ذکر, ہے, دو کا, ذکر ہے, دو اجتماعات کا ذکر ہے تم بھی جلسے کرتے ہو ایک جلسہ خدا نے بھی کیا تھا تم بھی کرتے ہو ایک نے بھی کی تھی. اور وہ عجیب و غریب تھی تو جلسہ کرتا ہے لاؤڈ سپیکر لگاتا ہے ٹیوب لائٹ لگاتا ہے آدمیوں پہ جمع کرتا ہے, شائع کرتا ہے اور بہت بڑا انتظام کرتا ہے لیکن چودہ سو سال پہلے نہیں کائنات جب نہیں بنی تھی شمس و کمر نہیں تھے شجر و حجر نہیں ...تھے, کائنات کی وہ سب کوئی نہیں تھی میں اس وقت کے لیے جمع کر کے کہا تھا میں تیرا خدا نہیں کیا میں تمہارا خدا نہیں ساری کائنات کی روحوں نے رب ہے اللہ نے بناؤں گا میں دنیا کو سجاؤں گا کیونکہ میری ربوبیت کا اقرار ہو چکا ہے لیکن دنیا کو سجانا کیسے تھا ایک اور کانفرنس اس کے لیے اور کرنی ضروری تھی اور وہ کانفرنس کس کے لیے تھی اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے اور اس آیت میں ہے کیا مطلب اے پیغمبر اس وقت کو یاد نہیں کرتا کہ جب میں نے سارے نبیوں کی روحوں کا جلسہ کیا تھا ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا آدم سے عیسیٰ پر سارے پیغمبروں کی روحیں جمع تھی یہ جلسہ بڑا عجیب تھا اس میں سامعین آدمی کوئی نہیں تھا کوئی کتب نہیں تھا کوئی ابدال نہیں تھا کوئی پیر نہیں تھا کوئی فقیر نہیں تھا کوئی مزدور نہیں تھا کوئی کی تھی, تصور پہ جاتے ہوئے پیچھے رہ گئے تھے اس میں وہ بھی تھے جس کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کٹا ڈالی تھی اس میں وہ لو بھی تھا کہ موجود میں اتارا گیا تھا اس میں وہ موسا بھی تھا جو دریائے گیا تھا اس میں وہ عیسا بھی جو جیل کی وادی میں اتار دیا گیا تھا اس میں وہ بھی تھا کہ جس کے گلے کو کاٹ دیا گیا تھا کتاب دوں گا میں تمہیں نبوبت دوں گا میں تمہیں رسو دوں گا ایک شرط ہے شرط بڑی عجیب ہے توجہ پہلے ایک ایسی کانفرنس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کانفرنس میں شام عام آدمی میں تھے شام انبیاء کی جماعت تھی پیغمبروں کی جماعت تھی اور اس میں صدارت خدا کی تھی مقرر بھی خدا تھا اور موزو شاہ نے مستفیٰ نبی سینا لما من کتاب کھول قرآن شاہل گلا نے کہا لولا لا خلقت کلکت الفراد تو مولویوں نے کہہ دیا یہ ضعیف روایت ہے بتا اس آیت میں کون سا دوست ہے کہ قرآن نے کہا لما آتے تو کم من کتاب نبوت دوں گا تمہیں رسالت دوں گا روح <تصفح> انبیاء کی ہے اور وعدہ لے رہا ہے کہ تمہارے بعد کاکر نبی محمد مصطفیٰ آئے گا مسکل جو کہے گا کہ مجھ سے پہلے سارے نبی سچے تھے آج لتن نبی وال ج ہے توجہ توجہ فرمائے اور نعرہ بازی کرتے ہوئے بھی توجہ فرمائے ٹھیک ہے نعرے اس کے بہانے تلاش نہ کریں لتو منبی والا کون سر لتو مینا کا کیا مطلب ہے کہ ضرور پہ ضرور ایمان لاؤ گے ضرور ایمان لاؤ کس چیز پر توجہ کریں لتو من والا تنسر انا اے نبیوں کی روحوں جو ایک لاکھ چوبیس ہزار اندیا کی روحے جمع ہے ان روحوں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ لتو مین انبی والا تنسر کہ تم ایمان لاؤ والا تنسرنا اور اس نبی کی مدد کرنے کا اقرار کرو کیا مطلب کہ اپنے اپنے دور میں اس نبی کی نبوت کے اعلان کرنے کا اقرار کرو لت مینبی والا تنسرنا تاکہ آج کے دور کے ہر آدمی کو بات سمجھ میں آ جائے قرآن نے اگلی بات کہی ہے کہ اکرار تم کالا اکرار تم اے نبیوں ہو کی روح اکرار تم تم ایک کرتے ہو اس بات پہ پکے ہو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو نبیوں کی روحوں نے جواب دیا ہم <سلام> پکے ہیں اللہ نے فرمایا اے انبیاء کی روحو تم گواہ ہو جاؤ میں بھی گواہ ہوں کہ محمد تمہارا بھی نبی ہے ساری دنیا کا نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے جلسے میں اللہ نے محمد مصطفیٰ کی رسالت کی کرارداد پاس کرائی کرائی یا نہیں کرائی کرارداد پاس ہو گئی ہو گئی پاس کیا مطلب نکلا کہ حضور کے لیے کائنات کو سجایا گیا حضور کے لیے محفل کو بنایا گیا حضور کے لیے بزم کو آراستہ کیا گیا شاہور اللہ کہتے ہیں لولا کلف الفلا اس حدیث کے الفاظ نہیں ہیں لیکن اس آیت کی روشنی میں اس کا معام صحیح ہے کہ حضور مقصود اے کائنات حضور مقصود ہے توجہ آپ کی میری طرف میں آپ کو ابھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرا پیغمبر مقصود کائنات کیسے ہے میرا پیغمبر بے اوسط تخلیق تو عالم کا مہور کیسے ہے میرا پیغمبر کائنات کی اس عظمت کا نشان کیسے ہے توجہ کیجیے السلام کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا محفل کو آراستہ کیا گیا بدم کو آراستہ کیا گیا دنیا کو سجایا گیا محفل کو بنایا گیا کائنات کو آراستہ کیا گیا میرے رسول کے लिए ایک دفعہ میں پشاور میں تقریر کر رہا تھا میں نے کہا حضور مقصود کائنات حضور کی وجہ سے امبیا لائے گئے کائنات بنائی گئی محفل سجائی گئی ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے مجمے سے کہہ دیا کہ فاروقی صاحب اگر حضور کے لیے دنیا بنائی گئی تو حضور ہی آ جاتے نبیوں کو لانے کی کیا ضرورت تھی آدم کو جنت سے نکالنے کی کیا ضرورت تھی نو کو طوفان کی موجوں میں اتارنے کی کیا ضرورت تھی ابراہیم کو چکھا میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی اسماعیل کو چھری کے نیچے لانے کی کیا ضرورت تھی موسا کون کے مقابلے میں لانے کی کیا ضرورت تھی عیشا کو جیل میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی یوسف کے حسن کا نقشہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی یعقوب کو چالیس سال لانے کی کیا ضرورت تھی حضور میں آنا تھا حضور ہی آ جاتے حضور آ جاتے کائنات بن جاتی محفل سمر جاتے میں نے کہا ذرا توجہ فرمائیں حضور نے آنا تھا حضور کے لیے محفل کو بنایا گیا بزم کو آراستہ کیا گیا اس نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی میں نے کہا توجہ فرمائیں آپ اپنے شہر میں ایک جلسہ کرانا چاہتے ہیں اس جلسے میں اطاؤ اللہ کی تقریر کرانا چاہتے ہیں اشتہار شائع کرتے ہیں اس اشتہار پر سب سے موٹا نام اتا اللہ کا لکھ دیتے ہیں اور نیچے چالیس پچاس چھوٹے چھوٹے خطیبوں کے نام لکھ دیتے ہیں جلسے کی تاریخ آ جاتی ہے وقت مقرر ہو جاتا ہے اور جب جلسہ شروع ہوتا ہے تو میں آ کر دیکھتا ہوں کہ اللہ شاہ کہیں نظر نہیں آتے چھوٹے چھوٹے خطیب تقریر کر رہے ہیں تو میں منتظم سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ شاہ بخاری کہاں ہے پورا شہر پورا علاقہ اللہ شاہ بخاری کے لیے آ رہا ہے اور یہاں اللہ شاہ موجود نہیں تو مجھے منتظم جواب دیتا ہے کہ اصل تقریر تو اطاؤ اللہ شاہ کی ہے یہ تو مجمے کو کٹھا کرنے کے لیے محفل کو راستہ کرنے کے لیے بزم کو سجانے کے لیے زیبائش کے لیے آرائش کے لیے ان مقرروں کو لگایا گیا ہے اور اس کے بعد جب بارہ ایک بج جاتا ہے تو آخری خطیب کو لایا جاتا ہے میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے جب فطرت کا اشتہار شائع کیا فطرت کا جلسہ کرنا چاہا تو اس اشتہار پر سب سے موٹا نام آمنب کے دور یتیم کا لکھ دیا اور اس کے نیچے ایک لاکھ چوبیس ہزار انمبیا کا نام بطور مقرر کے لکھ دیا جس طرح جلسے کے اندر ہر مقرر کہتا ہے کہ اصل تقریر تا اللہ شاہ ہے میں تو تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں اسی طرح جب اللہ نے فطرت کا اشتہار شائع کیا ایک لاکھ کا نام بطور مقرر کے جلسے میں لکھ دیا اور جب یہ دنیا کا جلسہ شروع ہوا تو سب سے پہلے آدم آئے پھر نو آئے, پھر آئے ہر نبی نے کہا اصل میں محمد مصطفا نے آنا ہے نے کائنات کے اس والی میں آنا ہے ہم تو تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں تو جس وقت کائنات کا شباب آ گیا آ چکے نبی آ چکے مرسد آ چکے امام آ چکے شو آ چکے اکتاب آ چکے اللہ کے تغمبر آ چکے محفل جم گئی بدم راستہ ہو گئی ساری دنیا آ گئی ساری کائنات بن گئی تو اللہ نے آخر میں اللہ نے آخر میں اس مکہ کے خطیب کو پیدا کیا کہ جس کے لیے کائنات ہستی کا یہ جلسہ بڑھایا گیا تھا جس کے لیے اقبال سہیل نے کہا کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہو تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لاہو قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایا جو تیرا حق کرم نہ ہوتا تو خیر العمم نہ, نہ, نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا فروغ بخش نہ ہوتا علامہ اقبال شاعر مشرق کو کہنا پڑا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا یہ گل نہ ہوتے بلبل بل کا تنم بھی نہ ہوتا ہستی میں یہ بھی ہوتے میں سب ہوتے میں ہوتا، توحید کے میں کے ہوتا نہ دست توحید کے حدیقہ ہوتے نہ مدیم تیرے ہوتے پر کیا عجب وحی تیرے حضور پہ پہنچے حضور کے لانے کے لیے محسل کو سجایا گیا بزم کو آراستہ کیا گیا کائنات کو بنایا گیا دنیا کو لایا گیا میرے پیغمبر کے لیے لایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دیواروں کے نیچے کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی اے اللہ تیرا حکم آیا تھا میں نے آگ میں چھلانگ لگا دی تھی تیرا حکم آیا تھا جو رو رو کر بچہ مانگا گیا تھا اسے میں نے جنگل میں چھوڑ دیا تھا تیرا حکم آیا تھا میں اس کے گلے پہ چھری چلانے لگ گیا تھا تیرا حکم آیا تھا میں نے تیرے کعبے کی دیواریں کھڑی کر دی تھی چار امتحان تم نے مجھ سے لیے آج ان انتحانوں کے بعد میں ابراہیم تیرے دروازے پہ تیرے کابے کے نیچے کہتا ہوں کہ ربا نابا فلیم رسولہ مجھے مزدوری دے اور اس مزدوری میں میں پلاش نہیں مانگتا میں پرمٹ نہیں مانگتا میں پیسہ نہیں مانگتا میں قرضہ نہیں مانگتا میں کیا مانگتا ہوں کہ ربنا اے اللہ اے اللہ جس محمد مصطفیٰ کو دنیا میں پیدا کرنا ہے اس کو میری اولاد میں پیدا کر اس کو میری اور اللہ نے دعا قبول کر لی اللہ نے دعا ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں تھیں کتنی دعائیں توجہ میری طرف ہے یا کوئی نہیں ہے توجہ کتنی دعائیں تھیں بلند سے کتنی دعائیں تھیں دو ایک دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب حبلی من بنسو اے اللہ مجھے اسماعیل دے دے دوسری دعا میں کہا مجھے محمد مصطفیٰ دے دے گویا کہ ابراہیم نے فرمایا ایک دعا میں کہا کہ مجھے زمزم والا دے دے دوسری دعا میں کہا مجھے کوثر والا دے دے ایک دعا میں زمزم والا مانگا دوسری دعا میں کوسر والا مانگا اور زمزم والا بھی ملا کوثر والا بھی ملا زمزم والا بھی ملا کوثر والا بھی اور جس کعبے میں محمد مستفی کو مانگا تھا اس کعبے میں دعا ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہو گئی اور ہزاروں سال بعد محمد رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے لیکن اسی کعبے میں محمد مستفا نے فاروق اعظم کو مانگا تھا وہ تو اگلے ہی دن رسول اللہ کی جھولی میں آ گیا تھا یہ نبی کی شان ہے کہو یہ نبی کی میرے بھائیو حضور علیہ السلام مقصود کائنات حضور علیہ السلام مقصود کائنات حضور علیہ السلام کی عظمت لامتناہی ہے شاہد عزیز محد دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک دو عجیب واقعات لکھے ہضور کشان شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا مرتبہ تمام انبیاء میں ایسے ہے کہ جیسے سورج ساری کائنات میں ممتاز ہے اس طرح محمد رسول اللہ ساری کائنات میں ممتاز ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں حضور علیہ السلام کو سراج منیر کہا گیا چمکنے والا سورج کہا گیا کہیں رسول اللہ کو چاند نہیں کہا حضور کو کہیں کمر منیرہ نہیں کہا حضور کو سراجم منیرہ کہا گیا کیوں اس لیے کہ سورج اللہ سے روشنی لیتا ہے اور چاند سورج سے روشنی لیتا ہے حضور کو چاند اگر کہتے تو اس میں کمزوری تھی حضور کو اللہ نے سراج کہا اور سراج آسمانوں کا ہو وہ بھی روشنی خدا سے لیتا ہے سراج محمد مستفا کی شکل میں ہو وہ بھی اللہ سے روشنی لیتا ہے میرے بھائیو حضور کی وجہ سے کائنات کو سجایا گیا بنایا گیا سوارا گیا اور میرا ایک دعویٰ ہے اور اس پہ آپ کو توجہ کرنی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جس جس چیز کی نسبت ہو گئی اس کا مرتبہ بھی اونچا ہوا حضور کی طرف جس نام کو منسوب کیا گیا وہ نام بھی بلند ہوا حضور کی طرف جس شخصیت کو منسوب کیا گیا وہ شخصیت بھی اونچی ہو گئی یہ میری تقریر کا حاصل ہے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے تاکہ میں اس عنوان پر بات شروع کروں توجہ ہے حضور مقصود کائنات حضور کیا ہے مقصود کائنات حضور کی وجہ سے محفل کو سجایا گیا حضور کی وجہ سے کائنات کو بنایا گیا حضور کی وجہ سے دنیا کو آراستہ کیا گیا اور حضور کے لیے اللہ تعالی نے نظام ایسے فرمایا ایسا نظام پیدا کیا ایسا نظام پیغمبر کے لیے بنایا کہ حضور سے پہلے اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور عیسا اور حضور کے درمیان میں بہت سارا فاصلہ رکھا کیوں فاصلہ رکھا پانچ سو اکتر سال کا فاصلہ رکھا پانچ سو اکتر سال السلام کی پیدائش اور رسول اللہ کے درمیان پانچ سو اکتر سال حالانکہ حضرت عیشا کے فوراً بعد حضور آ جاتے لیکن ابھی راستہ نہیں بنا تھا ابھی وقت نہیں آیا تھا ابھی ماحول نہیں بنا تھا آخر میں عسا کو دیکھ کیوں اس لیے کہ عشا کا مانا ہے مسیح عیسیٰ کا کیا مانا ہے اور مسیح کا مانا ہے سیاحت کرنے والا تو عیسیٰ علیہ السلام سیاحت کر کے یہ بتائیں گے کہ رسول اللہ کے آنے کا راستہ بنا ہے یا نہیں اور پھر اتنی جلدی میں عیسیٰ کو بھیجا کہ عیسیٰ کے باپ کا انتظار نہیں کیا اور جب انہوں نے بتا دیا کہ راستہ بن گیا ہے مبشر یاتی ممباد احمد تو ان کو اتنی جلدی آسمانوں پہ اٹھا لیا کہ ان کی موت کا انتظار نہیں کیا اس بات پہ کہ نام مسیح ہے. یہاں لاہور میں کسی وزیر آدم نے آنا ہو تو اس کے آنے سے پہلے یہاں کا ڈی سی اور ایس پی آئے گا کمشنر آئے گا دیکھے گا کہ وزیر آدم کے آنے کے لیے راستہ بنا ہے یعنی اور جب وزیر آدم آ کر چلا جائے گا تو وہ دوبارہ آئے گا کہ کسی کام میں کمزوری تو نہیں رہ گئی تو جب حضور کے آنے کی خبر دے دی مبشرم بے رسول اللہ کی کہہ کر تو عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا اور جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو عیسا کو پھر دوبارہ آنا ہوگا کہ راستہ بنا ہے یا نہیں اور انتظام ہوا ہے یا نہیں اور ہوا ہے تو اس کے اندر کوئی کمزوری تو نہیں رہتی اور عیسیٰ جب آئیں گے حضور کا امت ہی بن کر دنیا میں رہیں گے ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا کہ نبوت ایک نعمت ہے تو عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو وہ حضور کے امتی ہوں گے کیا نبوت ان کی چھن جائے گی ان کا قصور کیا ہے کہ ان سے اللہ نبوت چھین لے گا اور ان کو صرف نبی کی صحابیت دے دے گا میں نے کہا یہ بات نہیں بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان میں سعودی عرب کا بادشاہ آئے اور یہاں جب آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یہاں کا بھی بادشاہ ہے وہ بادشاہ جب یہاں آ گیا تو وہ اپنے ملک کا بادشاہ ہے لیکن یہاں اس کا سکہ نہیں چلے گا یہاں سکہ یہاں کی حکومت کا چلے گا اپنے ملک کا بادشاہ ہوگا تو میں نے کہا علیہ السلام جب حضور کی امت میں آئیں گے تو وہ نبی تو ہوں گے لیکن سکہ ان کا نہیں چلے گا سکہ محمد مصطفیٰ کا چلے گا اور وہ اپنے دور کے نبی ہوں وہ اپنے دور کے میرے بھائیوں مولانا محمد کاسم الحمۃ اللہ علیہ سے ایک عیسائی نے کہا تھا کہ دیکھو تمہارے پیغمبر حضور علیہ السلام توجہ ہے میری طرف حضور علیہ السلام تو مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے ہمارے پیغمبر علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے تو مولانا قاسم تو فرمایا تمہیں عقل نہیں ہے ایک آدمی مر گیا روح نکل گئی انسان تو ہے مرد تو ہے اشرف المخلوقات تو ہے روح نکلی ہے اس کو زندہ کرنا یہ کیا کمال ہے ہمارے پیغمبر کو دیکھو جس نے پتھروں کو زندہ کر دیا درختوں کو کلمہ پڑھا دیا اس نے کہا اچھا یہ دیکھو کہ آپ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کے بارے میں قرآن نے کچھ نہیں کہا لیکن ہمارے پیغمبر عیسا علیہ السلام کی اماں مریم کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ امہ صدیقا کہ عیسا کی ماں مریم پاک دامن تھی مولانا نوتوی نے جواب میں فرمایا کہ اقل کے اندر تمہارے پیغمبر عیسا علیہ السلام کی والدہ مریم پہ لوگوں کو شک پڑ گیا تھا اس شک کو ہمارے قرآن نے دور کر کے کہا وہ امو کا اور ہمارے پیغمبر کی ماں پہ کسی کو شک ہی نہیں پڑا یہ نبی کی شان ہے کہو یہ نبی کی میرے بھائیو میرا دعویٰ ہے میں اس کو آگے لانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے طرف جس چیز کی نسبت ہو گئی جس چیز کی ہاں وہ پتھر ہے ہا وہ انسان ہے وہ درخت ہے ہاں وہ سواری ہے خواہ وہ آسمان ہے خا زمین ہے خواہ وہ شہر ہے خواہ وہ گھر ہے خواہ وہ حجرہ ہے خواہ وہ ہے خواہ وہ علاقہ ہے کا وہ مہینہ ہے اس کا مرتبہ دنیا میں ممتاز ہو گیا توجہ ہے آگے چلے گا ہضور کے لانے کا راستہ بن گیا حضور نے دنیا میں آنا تھا حضور کے لیے راستہ بن گیا حضور جب نہیں تشریف لائے تھے دنیا کی حالت کیا تھی جگن ناتھ کہتا ہے وہی یومان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا وہ روئے زمین پر آج تھا تقریب کی دنیا یہ تاکی کو تجسس کا جہاں تھا آج زیر آنا فراتوں کی خرد سکرات کی دانش افسانہ غلط دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا نشانے نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفتن سیلاب نور آیا جہانے کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا شہن نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا مبارک ہو زبانے کو کہ ختم البرسلیم آیا صحاب بن کر رہ حضور مقصود کائنات حضور کیا ہے اب حضور کے آنے کا راستہ بن گیا حضور کو کہاں آنا چاہیے کس علاقے میں اترنا چاہیے کس خاندان سے آنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے کس قبیلے سے آنا چاہیے دنیا کے کس شہر سے آنا چاہیے ہے توجہ میری طرف توجہ ہے میں قابل غور بات کہنا چاہتا ہوں توجہ فرمائیں حضور کے لانے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے جگہ کا انتخاب کیا میرا دعوی یہ بھی ہے کہ حضور کے لیے اللہ جگہ کا انتخاب بھی کرتے ہیں علاقے کا انتخاب بھی کرتے ہیں شہر کا انتخاب بھی کرتے ہیں آپ کا انتخاب بھی کرتے ہیں دوستوں کا انتخاب بھی کرتے ہیں رسول اللہ کے لیے گود کا انتخاب بھی ہوتا ہے دودھ پلانے والوں کا اہتمام بھی ہوتا ہے پیغمبر کو دیکھنے والوں کا بھی انتخاب ہوتا ہے عرش پہ ہر چیز کا انتخاب ہوتا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے ان اللہ اختارا نی وختارا لیبی وختارا لیبی یہ میرے نبی کی حدیث ہے میں اسی پر چلنا چاہتا ہوں کہ ان اللہ بنی بنی بستیوں کو چنا اور پھر جس کی نسبت ہے اس کا مرتبہ دنیا میں ممتاز ہو گیا کہ حضور کو لانے کے لیے جگہ کا انتخاب ہوا اور جس جگہ پہ حضور کو لایا گیا اس جگہ کے نام میں بھی عظمت اللہ نے رکھ دی اس کے معنی میں بھی عظمت رکھ دی توجہ فرمائیں حضور کے لانے کے لیے دو جگہ تھی ایک عرب اور ایک اجم خدا نے اپنے نبی کو عرب میں بھیجا اجم میں نہیں بھیجا کیوں اجم کا معنی گونگا ہے گونگا اور عرب کا معنی فصیح و بلیگ کیونکہ میرا نبی فصیح و بلیگ تھا اس لیے جگہ وہ منتخب کی گئی جس کا نام ہی فصیح و بلیگ تھا میرے بھائیوں اجم میں رسول اللہ کو نہیں بھیجا عرب کو بھیجا عرب میں علاقے اور بھی بڑے تھے حضور کو کس علاقے میں بھیجا جائے اس کے لیے انتخاب بھی عرب سے ہوا اس علاقے میں جس کا نام مکہ ہے مکے میں کیوں بھیجا مکہ عربی کا لفظ ہے عربی میں مکے کا معنی بکہ ہے قرآن کہتا ہے لل جی بھی بکہ کا مبارکن بکہ اور مکہ دونوں کا معنی ایک ہے اور کا کیا ہے؟ مکہ کا کیا ہے؟ کہ پوری کائنات میں جو, زمین ہے جو درمیانی جگہ ہے وہ مکہ ہے کیونکہ حضور ساری کائنات کے پیغمبر تھے اس لیے حضور کو درمیان میں بھیج کر پوری کائنات کی ہدایت کا پیغام بنایا گیا تاکہ درمیان میں یہ سورج چمکے تو مشرق و مغرب میں اس کی روشنی برابر پکے تو حضور کے لیے مکہ کا انتخاب ہوا مکہ میں قبیلے اور بھی بڑے تھے علاقے اور خاندان اور بھی بڑا تھا اس خاندان میں رسول اللہ کو بھیجا جائے اس کا انتخاب بھی قرائش کرش سے اپنے موقف میں بڑے سخت تھے. اس لیے ان کے خاندان کو بھی قریش کا خاندان بنایا گیا. اور قریش میں قبیلے اور اور بھی بڑی تھی حضور کی شاخ اس قبیلے کو بنایا گیا جس کا نام تھا بنو ہاشم ہاشم عربی زبان کا لفظ ہے لوگ کہتے ہیں آدمی کا نام تھا اس پہ غور کرے حقیقت میں کسی کا نام نہیں تھا یہ بھی آپ ہاشم عربی کا لفظ ہے عربی میں ہاشم اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو مہمان آواز ہو جو شوربے میں روٹی ڈال کر شریر بنا کر لوگوں کو کھلائے اسے ہاشم کہتے ہیں چونکہ رسول اللہ دنیا کے بڑے مہمان آواز تھے اس لیے آپ کے دادا بنانے کے لیے پردادا کے لیے اس آدمی کو چنا جس کا نام ہی مہمان آواز تھا ہاشم ہاشم کو پیغمبر کا پردادا بنایا گیا اور ہاشم کی اس لیے آپ کی آب آب کو بنو ہاشم بنی ہاشم کہا گیا اور اس کے بعد ہاشم کی اولاد میں اور بھی بڑے لڑکے تھے لیکن ایک آدمی جس کا نام عبد المطلب تھا اسے رسول اللہ کا دادا بنایا گیا کیوں؟ اس عبد المطرف کابے کا متولی تھا حضور نے ساری دنیا کا متولی بننا تھا حضور کا دادا اس کو بنایا جو پہلے سے کا متولی تھا عبد المطرف کے تو بارہ بیٹے کو نبی کا والد بنانے کے لیے عبد المطرف کے ایک بیٹے کا نام عبد ہے جسے ابو الحق کہتے ہیں ایک نام ابد مناف ہے جس کو ابو طالب کہتے ہیں ایک نام ابد ہے ایک نام ابد ہے ایک نام ابد ہے ایک نام اب ہے اور ایک نام حمزہ ہے ایک کا نام عباس ہے ایک کا نام نوفل ہے ایک کا نام عبد ہے یہ عبد کے لڑکے ہیں ان لڑکوں میں سے کس لڑکے کو نبی کا والد بنانے کے لیے چنا توجہ فرمائیں اگر رسول اللہ کا والد عبد الغصہ کو بنایا جاتا عبد الغضہ کا مانا بدھ کا بندہ ابد مناف کمانا بدھ کا بندہ اپنے سمت کا مانا سورج کا بندہ ابدے لات کا مانا بدھ کا بندہ ابدے بدھ کا مانا سے جو مدینہ کے قریب بستی بستی ہے اور اس بستی میں قبیلے آباد ہے ایک قبیلے کا نام بنو شتےبا ہے توجہ کریں شتابا کس کو کہتے ہیں شتابا کہتے ہیں تانیو والا قبیلہ ٹہنیوں والا قبیلہ ایک بنو شتےبا قبیلہ ہے ایک بنو خزرج ہے خزرج کا نام کانٹوں والا قبیلہ بنو آس ہے بنو کا نام جس میں لڑکیاں اور, اور بھی بڑی تھی ایک لڑکی کا نام ہر لڑکیوں کے نام اور ان میں ایک لڑکی کا, کا, کا نام ہے بتانا چاہتا ہے کہ میری وہ امانت جو ہزاروں سال سے, سے کمر کی اوٹ میں ہے میری وہ امانت جو صدیوں سے اوٹ میں پڑی ہے وہ امانت آئے گی تو آمنا ہی کی گود میں آئے گی کے لیے انتخاب ہوا وہ بھی بے مثال تھا والدہ کے قبیلے کا انتخاب ہوا وہ بھی بے مثال تھا والدہ کے نام کا انتخاب ہوا وہ بھی بے مثال تھا آپ آگے چلے میرے پیغمبر کے لیے کا انتخاب ہوتا ہے پہلے کے قبیلے کا انتخاب ہوا کہ دایا کے قبیلے کا نام ہے نیک وقت کو کہتے ہیں کیونکہ میرا پیغمبر بختوں کا سردار تھا اس لیے دایا کا قبیلہ پہلے سے بختوں بنا دیا اور اس قبیلے میں لڑکیاں اور بھی بڑی تھی اس عورت کو نبی کی دایا بنایا جس کا نام حلیما تھا حلیما کا پالی. میرا پیغمبر بھی یہ سب کچھ دنیا میں تشریف لاتے ہیں جب میرے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے یونی کہتا ہے بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تلے بغیر ایک ہاتھ سے کیا نام رکھا جائے کسی کے خیال میں نہ تھا کہ کون سا نام ہوگا لیکن وہ نام جس جس نام کو آج کائنات محمد کے نام سے یاد کرتی ہے نے وہ نام رکھا کبھی تم نے غور کیا کسی عبرانی زبان زبان میں کسی سریانی میں اور کسی لاطینی زبان میں کسی کرمتی زبان میں محمد محمد آپ کے دونوں لب مل جائیں گے خدا تمہیں آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ اس کا نام لوگ تمہارے لب مل جائیں گے اس کی بات مانو گے تمہارے دل مل جائیں گے یہ میرے نبی کی شام ہے کہو یہ میرے نبی کی आ, پھر اس کے مقابلے میں دیکھو محمد کمانا کیا ہے لفظ احمد کمانا کیا ہے احمد میرے نبی کا ناموں پہ غور کرو میرے نبی کے نام پہ غور کرو اب آؤ کی سیر کرانا چاہتا ہوں آدم کمانا کیا ہے موسا کمانا کیا ہے نو کمانا کیا ہے آدم کمانا گندم کنال والا نو کمانا لوہا کرنے والا ادریس کمانا سڑک والا کا کمانا صفائی والا یا کا کمانا بات پہ آنے والا یوسف کمانا سوس والا کا مانا بزرگی والا اسماعیل کا مانا خدا کی سنی دعا، مانا پانی سے نکلا ہوا عیسا کا مانا سیاحت کرنے والا یہ انبیاء کے نام ہے کہ محمد کا مانا یہ ہے کہ ساری کائنات اور خدا مل کر جس کی تعریف کرے وہ محمد بنتا اور ساری کائنات میں سب سے زیادہ جو خدا کی تعریف کرے وہ احمد بنتا نہ محمد کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے نہ احمد کا کوئی مقابلہ کر سکتا تو یہ سب کچھ میرے نبی کی وجہ سے ہے توجہ فرمائیں جس چیز کی طرف میرے نبی کی نسبت ہو گئی اس کا مرتبہ اونچا ہو گیا آلہ ہو گیا آپ نے دیکھ لیا کہ والد کا انتخاب ہوا والد کا نام اونچا ہو گیا والدہ کا انتخاب ہوا اس کا نام اونچا ہو گیا دایا کا انتخاب ہوا اس کا بھی نام اونچا ہو گیا اور یہ بھی دیکھیں جو لونڈی میرے پیغمبر کے گھر آئی جو میرے نبی کو جو پیغمبر استعمال پر کھلاتی تھی جو میرے پیغمبر کو اٹھاتی تھی اس کا نام ام ایمن تھا اور اس امن کا مانا ل کی کتابوں میں دیکھو ام احمد کامانا کے ایسی اور جس کے نصیبے میں سوائے بخت کے کوئی نہ ہو اچھے بختوں کے سوا پوچھنا ہوئی ہے پنجابی پیغمبر بھی پاگا والا امے ایمن بھی پاگا والی امے ایمن امن میرے پیغمبر کو بچپن میں جو عورت اپنے ہاتھوں پہ سہلاتی اس کا نام ہے امی ایمن اب آپ آگے چلیں کہ میرے رسول کے لیے اللہ نے بیویوں کا انتخاب کیا بیٹھا نہیں, نہیں بتایا ہوگا کہ خدمت کرنے والا بیوی حاجیوں کی خدمت کرنے والی ایک بیوی ہو کر امت کو دی جی، جس کا نام ہے سودا امتنا سودا کمانا آرام والی نبی بھی آرام والا بیوی بھی آرام والی ایک بیوی ہو دی جس کا نام ہے عائشہ زندہ رہنے والی نبی بھی زندہ رہنے والا بیوی بھی والی ایک بیوی والی سلامتی سلامتی والی ایک بیوی وہ جس کا نام ہے پیار والی نبی بھی پیار والا بیوی بھی پیار والی ایک بیوی وہ جس کا نام کا منتخب ہونے والی نبی بھی دنیا سے منتخب کیا گیا بیوی بھی منتخب کی گئی ایک بیوی وہ جس کا نام ہے جس کا نام ہے آپ آگے والی نبی پگمبر کے والا بیوی بی بی بی بی کا نام کاسم ہے کیا نام ہے حضور کی اولاد میں سب سے بڑے قاسم ہیں حضور کی اولاد میں سب سے بڑے ترمبر کی اولاد میں سب سے بڑے سات بادے قاسم قاسم کا نام قاسم خمانا کیا ہے قاسم خمانا تقسیم کرنے والا حضور فرماتے ہیں نامہ آنا قاسم و یوتی میں تقسیم کرنے والا ہوں دینے والا اللہ ہے یعنی باتا تو اللہ ہے دینے والا تقسیم کرنے والا میں ہوں حضور بھی قاسم ہے بیٹا بھی قاسم ہے حضور بھی تقسیم کرنے والا ہے بیٹا بھی تقسیم کرنے والا ہے ایک بیٹی دی جس کا نام ایک بیٹا اور دیا جس کا نام ہے طاہر سیب طاہر کمرہ نبی پاک ہے سیب بھی پاک ہے اور میرا نبی بھی پاک ہے بیٹا بھی پاک ہے ایک بیٹا اور دیا جس کا نام ابراہیم ابراہیم کمرہ بزرگی والا بزرگی والا بچوں کی تربیت کرنے والی نبی امت کی تربیت کرنے والا بیٹی بچوں کی تربیت کرنے والی اور ایک بیٹی وہ دس کلام ہے فاطمہ فاطمہ کمانا دو لاکھ سے نبی بھی دو لاکھ سے ہے بیٹی بھی دو لاکھ سے میرے بھائیوں توجہ فرمائیں ارش سے فرش تک دیکھیں تاپت سرا سے عرش مول تک دیکھیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک دیکھیں عیسیٰ سے لے کر آج تک دیکھیں ساری کتابوں کا مہور کون ہے ساری کائنات کی انتہا اور آپ جو ہے مجھے کہنے دیں کہ جس پیغمبر کے لیے جگہ کا انتخاب ہوا جس نبی کے لیے عرش کا انتخاب ہوا جس نبی کے لیے فرش کا انتخاب ہوا جس نبی کے لیے انتخاب ہوا, جس ربی کے لیے چادر کا, کا انتخاب ہوا جس ربی کے لیے علاقے کا انتخاب ہوا جس ربی کے لیے بیٹوں کا انتخاب ہوا جس ربی کے لیے کا انتخاب ہوا اور توجہ تجھے تو رسول اللہ کا صحابی کیوں نہیں بنایا مجھے کیوں نہیں بنایا پیرا نے پیر کو کیوں نہیں بنایا اور قتبر, قتب وقت کو کیوں نہیں بنایا قتب تین, قتب اور اللہ اماموں کو پیشواؤں کو نبی کا صحابی کیوں نہیں بنایا تو سواری منتخب ہو سکتی ہے اور آپ منتخب ہو سکتی ہے پاس منتخب ہو سکتا ہے, اممہ کا قبیلہ منتخب ہو سکتا ہے، دایا منتخب ہو سکتی ہے اور نقرانی منتخب ہو سکتی ہے اس پیغمبر کے لیے ہر چیز کا انتخاب ہو سکتا ہے تو پھر مجھے کہنے دے اسی محمد مستفیٰ کے لیے شدید کا انتخاب بھی عرض سے ہوا عمر کا انتخاب بھی عرض سے ہوا اس کے انتخاب بھی سے ایک نبی کے دوستوں کا انتخاب افشے کے بلاب انتخاب ارشتے ہوا جس محمد کے لیے شمس و کمر شدر کائنات زمین و آسمان جماعتات ساری دنیا ساری کائنات کے ذرے ذرے جس محمد کی عزت کے لیے بنائے گئے مجھے کہنے دے جو روزے میں سویا وہ بھی منتخب کیا گیا جو کندھے پہ آیا وہ بھی منتخب ہوا جو بات میں آیا وہ بھی منتخب ہوا جو مسلے پہ کھڑا وہ بھی منتخب ہوا بستر آیا وہ بھی منتخب ہوا نہیں چاہ بتاؤ اور جس جماعت کا انتخاب عرش پہ ہوا آج تو توج کرنے جاتا تو کہتا ہے یہ میرا رومال ہے یہ میں مدینے سے لایا یہ رومال مدینے کا ہے اس کو چومتا ہے یہ پانی مکے کا ہے یہ کھجور مدینے کی ہے چودہ سو سال کے بعد تیری مدینہ کی کھجوروں میں برکت ہے اور جو رسول اللہ کے ساتھ سویا ہوا ہے اس میں برکت کوئی نہیں تیرے کھجوروں میں برکت ہے اور تیری خاک شفا میں برکت ہے تیرے رومال میں برکت ہے اور تیری جالی والی ٹوکی جو تم مدینے سے لایا اس کو چومتا ہے اور جو تیئیس سال میرے نبی کا چہرہ دیکھتے رہے اس میں برکت ہی نہیں آئی oh! ایران سے کتاب چھپ है آئی ہے اس نے لکھا ہے کہ حضرت علی ایران کے مستحد نے کہا کہ حضرت علی جس جگہ پر اس کے ارد گرد سو سو میل کی جگہ پر جو آدمی تسم ہے وہ بخشا گیا حضرت علی کی قبر کورس اشرف میں اس کے گرد, گرد سو سو میل کی جگہ پہ جو جو تسم ہے بخشا گیا میں نے کہا ایک منٹ کے لیے میں تسلیم بھی کر لوں مجھے یہ بتا کہ علی کی وجہ سے سو میل والے بخشے گئے تیرے پیغمبر کی وجہ سے صدیق نہ بخشا گیا تیرے نبی کی وجہ سے فاروق نہ بخشا گیا حکمرانو بات میں حکمرانو سپاہ صحابہ کگمبر کے ایک لاکھ چوالی ہزار کی چوکھٹ پر جان دینا سمجھتی ہے اس لیے کہ صحابہ نے چودہ صدیہ پہلے کبھی بدر میں کبھی میں کبھی خندق میں کبھی ہونین میں میرے نبی کی چوکھٹ پہ جامے دی آج ان کو کوئی کافر فرق میرا فرض ہے کہ میں بھی ان کی چوکھٹ پہ جام دوں آج کلی براد کے مسلمانوں سن اس عظیم الشان سیلت کے نرسے میں میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور یہ بات میں کبھی نہ کہتا اگر موجودہ وزیر اعظم معیم قریشی نے ضابطۂ اخلاق نئے سے نیا جاری رکھا ہوتا یہ ضابطۂ اخلاق کیا ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ میرے آپ میں کتاب ضابطہ اخلاق یہ جاری کیا گیا کہ جو کسی کو کافر کہنا یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب مسلمانوں توجہ کر رسول اللہ کی سیرت کا جلسہ میں پیگر کی سیرت کو مکمل نہیں مانتا جب تک صحابہ پر ایمان نہ ہو آپ مانتے ہو مکمل جب تک پیگمبر کے صحابہ پر ایمان نہ ہو سیرت پیگمبر مکمل ہو سکتی ہے اور تو نے تو رسول اللہ کو نہیں دیکھا جنہوں نے نبی کو دیکھا وہ کافر ہوں تو نبی کی سیرت کہا نبی کی حدیث کہاں کا قرآن کہاں دس لاکھ نبی کی حدیثیں صحابہ نے تم تک پہنچائی ٹھیک ہے اگر صحابہ کو کوئی آدمی کا پر حدیث حدیث رہتی ہے یہ قرآن تو آج تیرے پاس جو پہنچا ہے تو رسول اللہ سے نہیں سنا یہ سنا تو حبشے کے بلال نے یہ سنا تو سدی کو عمر نے اور ان کو کوئی آدمی کاپر तो قرآن قرآن کیسے سپاہی صحابہ صحابہ کی بات اس لیے کرتی ہے تاکہ اسلام کی بنیادوں کا تحفظ ہو. اسلام کی بنیادوں کا ایک آدمی کہنے لگا تم صحابہ کے سپاہو ہم نبی کے سپاہ ہیں میں کہتا ہوں کہ نبی کے سپاہ کو خود صحابت ہے نبی کے سپاہ کو خود اور ہم ان کے سپاہ ایک آدمی اپنے پیر سے کہتے ہیں پیر جی میں تمہارا غلام ہوں اور دوسرا آگے بڑھ کر کہتا ہے پیر جی میں تو تیرے غلاموں کا بھی غلام ہوں تم کہتے ہو ہم نبی کے غلام ہیں میں کہتا ہوں ہم نبی کے غلاموں کے بھی غلام سپاہے صحابہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے خمیمی کی اس کتاب میں کا نام ہے کشتےس را انار کلیف کے پہدروں لاہور کے پولیس افسروں انتظامیہ کے افسروں اور دور دراز سے آئے ہوئے مسلمانوں پر آل حادیس ہو آؤ اس کتاب کو دیکھو یہ خمینی کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے جو صدر اسحاق اور اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو میں بار بار دکھا چکا ہوں ہائی کورٹ کے ججوں کے پاس سپریم کورٹ کے ججوں کے پاس یہ کتاب جھولے پھیلا کر میں نے پیش کی ہے اور میں نے कि مانگی تھی کہ جناب یہ بات دیکھو وہ شخص جو رسول اللہ کے ساتھ آج بھی سویا ہوا ہے اسے اس کتاب میں کافر کہا گیا ہے آؤ اس کتاب پہ پابندی لگاؤ مجھے اقتدار پرستوں نے کہا تھا ہم مجبور ہیں ایران سے مجبور ہیں میں نے ان سے اس وقت بھی کہا تھا آج بھی کہتا ہوں کہ تم ایران سے مجبور ہو ہم نمبر پر یہ کتاب ہے اس کتاب کے 119 صفحے پہ خلینی نے بڑی دہائی کے ساتھ اور بڑی جدت کے ساتھ اور بڑی ہٹ درمی کے ساتھ بڑی ضد کے ساتھ پیگر کے جان شیر ثانی حرت فاروق اعظم کے بارے میں لکھا کہ عمر اصلی کا کو مت کہتے جانور اس کو نہیں مانتا کیا جانور ہوتا ہے جس نے رسول اللہ کے صحابہ کو گالی توجہ کیجیے توجہ کیجیے میں مین قراشی سے پاکستان کی یہ کتاب ہے جس میں عمر فاروق کو تعفر کہا گیا اور پاکستان کا تمام شیعہ خمینی کو اپنا کمام کہتا ہے on the dishes. تم بدماشی کرو تمہیں کوئی نہ پوچھے تم امیرکا کے بینکوں میں کوئی نہ پوچھے میں صدیق کی بات کروں تو میرے لیے میں منہ مارتا ہوں اور ہر چوک میں ہر چاہے میں سدھی کومر کی عظمت کے تلا بے جانا اپنے مذہبی فریضے کو سمجھو گا دنیا کی کوئی طاقت اس قدم سے ہمیں روک نہیں سکتی اس ملون نے کیا لکھا میں نے یہ کتاب چار سو غلامات کی موجودگی میں وزیراعظم کو دکھائی تھی نواز شریف لیکن مجھے افسوس ہے کہ سوائے جبان، جبانی کے کچھ نہیں ہوا اور یہ کتاب کیجیے یہ عبارت پیش کر رہا ہوں تمہارے بھی ماں باپ ہیں تمہاری بھی عزتیں ہیں تم بھی اپنی عزتیں رکھتے ہو تم بھی اپنی عزمتیں رکھتے ہو لیکن آؤ میرے نبی کے مسلے کے وارسوں کا اس مرد میں کوئی حاصلہ نہیں میرے پیغمبر کے وہ جانشین جو آج بھی نبی کے پر میں موجود ہیں ان کے بارے میں دو سو پچاس سفے پر اسی طور پر عمتیا نے یہ ملوم کہتا کہ اب بکر عمر عثمان کا نام انسان اپنی شرمگاہ پر دیکھ کر پھر بھی انہیں کے پاس تجھے غیرت بڑی آئے میں تیری ماں کو کنجری کہوں تجھے جوش منا آئے گا اور جس ابو بکرو کو مست ہو پر میرے ماں باپ نہیں, میرے ماں باپ کی میں قربان ہو وہ ابو بکرا یہ نفظ تو کوئی دشمن کسی کو نہیں کہتا یہ نفظ تو کوئی کاتل کسی کو نہیں کہتا اور ترمبر کے خلفاء کا نام غلط جگہ پہ تعمیر کرنا اور یہ عبارت اس کتاب میں ہو اور کتاب لاہور سے چھپے پریس موجود ہو مصنف زندہ ہو کتب جذباتی بات کرتا ہے یاد رکھو ہم تمہارا کوئی فلسفہ نہیں مانتے جب تک اس ملک میں شیعہ کی کتابیں جو صحابہ کے خلاف ہے موجود رہیں گی بیوی بی پیدا بی ہو چکی ہے اس راستے میں سادق حسین شاہ اسی سال کا پورا گولیوں کا نشانہ بن چکا ہے اس راستے میں مختار بچیاں یتیم ہو چکی ہے اور ہے مجھے سکون ہے مجھے چین ہے کہ میں اس راستے میں جان دیتا ہوں میری منزل قریب آتی ہے جان دیتا ہوں تو جلدی کے قدموں میں پہنچ میں سرخ گرو ہو جاؤں گا دنیا کی کوئی طاقت اس آواز سے میرا راستہ نہیں روک سکتی حکومت خیر میں جس افسر کے پاس جاتا مجھے کہتا ہے اپنی جان کی حفاظت کرو تمہارے پیچھے ایران کے میں نے کہا کوئی کمانڈو میرے سامنے تو آئے کمانڈو لگا ہوا ہے ایران کے اس باپ کے پیچھے ہم لگے ہوئے اس کا کمانڈو میرے پیچھے تو اس کے باپ کے پیچھے ہم ہیں ٹھیک ہے جو کچھ کرنا ہے کر گزرو اور چھپ کر کسی کو مارنا کوئی بہادری نہیں اور ایران کے کروڑوں روپیہ انعام لے کر آنے والے کمانڈو آ ادھر آؤ پیارے ہنر آگ تما ہم جگہ آدمارے آگے ہمارا موقف ہمارا موقف مددی عظلت کو فروسا کرنا ہم کسی کی ذات کے لیے نہیں کہتے آج ہمیں افسوس ہے کہ اقتدار کی جنگ میں کسی کی داڑیاں نوچو, کسی کو گالیاں دو کوئی بات نہیں آپ کے اس بازار میں اچھلیں گی دستارے اتاری جائیں گی گالیاں ہوں گی ایک دوسرے کو گالیاں دو گے اس کو تو کوئی نہیں پوچھتا میں تو گالی نہیں دیتا میں تو احتجاج کرتا ہوں میں تو جائز مات کرتا ہوں کہ یہ کتابیں ضرورت کرو کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے یہ پاکستان ہمارا ملک ہے یہ شیعہ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہاں سے کتابیں ضرورت ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے ہونی چاہیے جو کہتے ہیں یہ کتابیں ضرورت ہونی چاہیے صرف اور دونوں ہاتھ کھڑا کر دونوں ہاتھ اور ایک اور بات یاد رکھیں یہ بھی آپ بات یاد رکھیں سیاسی طور پر آپ میں سے کسی کی ہمدردی کسی کے ساتھ ہوگی اس سے ہمیں بحث نہیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی صحابہ دشمن کو ووٹ نہیں دینا کسی صحابہ دشمن کو کسی صحابہ دشمن کو दे दे दे وعدہ کرتے بے نظیر کی قومی اسمبلی میں چوالیس ممبر شیعہ تھے کتنے اور نواز شریف کی قومی اسمبلی میں صرف گیارہ ممبر شیعہ تھے کیوں کہ بے نظیر کے دور میں مولانا حق نواز شہید ہوئے اور اس کے بعد سفایت صحابہ نے تحریر کیا اور پورے ملک میں کراچی سے کاران کی چوٹیوں لغے کے لکشن میں اللہ کی تفریح سے ہم نے دورے کیے ہم نے سنیوں کے زمیروں کو جھجوڑا آپ نے دیکھا چوالی ممبروں کے بجائے صرف گیارہ گرے کتنے اور صفائے صحابہ چاہتی ہے کہ وہ گیارہ بھی اسمبلی میں نہ پہنچے ٹھیک ہے برامد ہوا گلگت کے چیف کمشنر کی آ چکی کہ پاکستان کی فوج کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے جو وہاں سے شیعہ سے برامد ہوا شکوفی جدید ہتھیار سٹین بنے مشین بنے اور جدید آلات بمباری کے بڑے بڑے آلات وہاں سے برامد اور شراب کی بائیس بوتلیں یہ ریکارڈ کی بات ہے جو وہاں کے ڈی سی اور ایس پی اور کمشنر نے پریس کانفرنس کی اور یہ میرے ہاتھ میں وہ پوری تفصیل ہے جو وہاں کی انتظامیہ نے جاری کی کتنے ہزار گول اور ایک ایسا محل ایرانی ساخت کا برابر ہوا جس کی رینج چھ ہزار میل ہے اور اسی طرح وہ ایرانی اور روسی ساخت کا قصلہ برامد ہوا اس کا کیا مقصد تھا تاکہ الیکشن میں اور الیکشن سے پہلے پاکستان کے سنیوں کو جمع کیا جائے ہم نے مطالبہ پہلے بھی کیا تھا آج ہی کہتے کہ یہ سارا کام یہ سارا کام پاکستان میں ایران کا سفر کھانا تھا اتنا بڑا اسلام کون لایا پچھلے سال گلگت کی عید گاہ میں جہاں اسی ہزار سنی نماز پڑھتے ہیں عید سے ایک دن پہلے سفائی کے دوران کچھ سلاح اور کچھ کھینچا تو وہاں پانچ کلو بارہ برآمد ہوئے بٹن دبایا جائے گا ریموٹ کنٹرول سے اور اسی ہزار سنیوں کو ذمہ کر دیا جائے گا دی. یہ کچھ گزشتہ آپ کی بات اور ہم نے احتجاج کیا تھا میں نے بی بی سی کے نمائندے کو انٹرویو دیا تھا کہ جماعت کے ایران پاکستان میں لیکن پاکستان کی حکومت نے وہ ملزمان پکڑے ان کو چھوڑ دیا یعنی اتنا پڑا اسلحہ سے اور اب بھی پکڑا گیا اور ہمیں خدشہ ہے کہ اب بھی ان ملزمان کو جن کو موقع پر پکڑا گیا ان کو حکومت چھوڑ دے گی ہمیں خدشہ لیکن حکمرانوں نگران حکمرانوں اگر تم نے ان ملزموں کو چھوڑا پھر تمہاری نگرانی سپاہ صحافہ کریں گی کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے نی چاہیے ہمیں نہیں پتہ کہ تم کیوں آئے ہو کیسے آئے امپورٹ ہو کر آئے ہو کون تمہیں لایا ٹھیک ہے لیکن اگر تم نے اگر تم نے اس موضوع پر لرننگ کی اور یہ اسلحات اگر نہ مت تو ہم سخت احتجاج کریں کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے اور پورے ملک میں تحریر چلائیں گے ان ملزمان کو چھوڑا گیا ٹھیک ہے اور ایک بڑا دہمیا ملتان جیل میں آپ نے اخبارات میں پڑھا کہ وہاں کتنی بڑی بربریت کا مارا ہوا کہ جناب سولہ قیدی پولیس میں دھون ڈالے اور ستر آدمی زخمی ہیں جن میں تیس کی حالت نازک اور اس چھ نمبر بھارت میں سپاہی صحابہ کے سترہ قیدی تھے جن میں دو قیدی شدید زخمی اور میں نے ملتان کی سپاہی صحابہ سے کہا کہ کل سے تم چوکوں میں آؤ اور اس بدماشی کے خلاف احتیاط کرو اتنے بڑے تم چنگے خان بن گئے ہو بدماشوں قیدیوں پہ گولی چلاتے ہو سولہ قیدی ہیں ان کو تم نے جمع کر ڈالا اور یہ پنجاب کی ٹھہر ہے یہ پنجاب حکومت اس کی ملزم ہے شیخ منظور رائی تم وزیر اعلیٰ ہو تم مجرم ہو یہ سولہ آدمی جنہیں تم نے زما کیا ہے اس کا کون پری है تھی ہے یا نہیں تمہیں شرملیت اور قیدیوں پہ گولی تو اگر وہ قیدی خراب ورزی کرتے تو ان کو پکڑو ان کو سگا دو تم نے ان کو گولوں کا نشانہ بنا دیا اور تم نے انڈیا کی فوج سمجھ کر ان کو جمع کر دیا بے گنا کو ہم اس پر سخت احتجاج کرتے ہیں اور جو دو لڑکے چپائے صحابہ کے ان پر جو باقی لوگ زخمی وہاں موجود ہیں اور جو لوگ وہاں اس ہنگامے میں مارے گئے ہیں ہم تمام کے لیے شدید مذمت کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہو جو کرتے ہیں دونوں ہاتھ کھڑے اور یہ آپ کے سامنے جو میں نے مطالبات پیش کیے ہیں کہ شیعہ کی تمام قابل کتابوں کو فلفور ضبط کیا جائے وي متعرض من زوله فآخر تابعا اللهم اشأل على سيدنا برغمهم ديوالا الحمد لله <تصفيق> رب العالمين والآخر كل المختقين والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسنك ووقنا عذاب الله ووقنا عذاب القبر ووقنا عذاب الحشر ووقنا عذاب الميزان دعا فرمائی اللہ پاک مولانا ضیاء الرحمان صاحب کی عمر نے بسائے میں برکت نہ سیکھا اللہ تبارک و تعالی اس جوان رہانا کو اللہ پاک مزید ترقیات سے کر سکتا اللہ تبارک و تعالی ان کے مشن کو کامیاب اور کام رہا اللہ پاک آنے والے انتخابات میں قوم کو رہنما اور رفظن میں فرق کرنا نصیب سیکھ رہا اللہ تبارک و تعالی ہمارے حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمانا جتنے بھی حضرات آپ میں شامل اللہ پاک سب کے ساتھ فضل کا معاملہ ہوتا دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مولانا آزم تارک صاحب کی ہی حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو و سپاہ صحابہ کی تحریک کو آگے بڑھانے کی تحفیق مرانا مانا پا دکھ و لے کے آئے ہیں حضور آئے تو کیا ساتھ نے لے کے آئے ہیں اقوت مہک مت آدمیت لے کے آئے ہیں اقوت عل مہک مت لے کے آئے ہیں حضور آئے تو کیا کیا ساتھ لے کے آئے ہیں سے حاصل کی کوئی سیک سے پوچھے صداقت کت سے حاصل کی عمر ہے ان کے شاید وہ عدالت لے کے آئے ہیں عمر ہے ان کے شاید وہ عدالت لے کے آئے ہیں حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے نے مت لے کہا عثمان نے میری سخاوت ان قص کا صدقہ ہے کہا نے میری سخاوت کا صدقہ ہے علی دیں گے شہادت وہ شجاعت لے کے آئے ہیں علی دیں گے شہادت وہ شجاعت لے کیا ساتھ ن لے کے آئے ہیں حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نے لے کے رہے آئے گائے قیامت تک سلامت موجودہ ان کا رہے گائے قیامت تک سلامت موجزہ ان کا وہ قرآن مبینور ہدایت لے کے آئے ہیں وہ قرآن مبینور مت لے کے آئے ہیں حضور آئے تو کیا کیا خدا نے رامت اللہ عالمی خود ان کو فرمایا خدا نے رامت اللہ عالمی, کو فرمایا, عالمی کو فرمایا قسم اللہ رحمتے رحم مت لے کے آئے ہیں قسم اللہ کی وہ رحمت مت لے کے آئے ہیں قسم اللہ کب رحمت مت لے کے آئے ہیں حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نے مت لے کے آئے ہیں حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نے مت لے کے بن کر بن گئے امانت ہے دنیا تک وہ پہنچا دی جو بری لے امی ان تک امریلے جب امی, امی ان تک امانت لے کے آئے ہیں جزبری لے امی ان تک امانت لے کے آئے ہیں حضور دور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے رو عمل میرو بفا تکوا کی نات ہوئی بکرو عمل میرو وفا تکوا وہ ان سا کے لیے عظمتی عظمت لے کے آئے ہیں وہ انسان کے لیے عظمتی عظمت لے کے آئے ہیں حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں میں نبوت لے کے آئے ہیں حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں ابوت مت آدمی لے کے آئے ہیں حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے تینوں حضرات ہمارے یہاں علماء دین کی بصیرت افروز تقریریں کلام پاک ناتیا اور مشاعروں کے آڈیو کیسٹ دستیاب ہیں حضرت مولانا سید طاہر حسین صاحب گیاوی کے مکمل بیانات اور اوریجنل ریکارڈنگ کے آڈیو کیسٹ ہول سیل و ریٹیل میں چاہیے اس پتے پر رابطہ قائم کریں ساحل الیکٹرانکس مسجد اقسا پترے والی مسجد درگا روڈ دیوانشا بھی ضلع تھانہ مہاراشٹر پراپرائٹر فیاض احمد آزمی رب کے پیارو میرے رب کا اے کرم سب کے لیے رب کے پیارو میرے رب کا اے کرم سب کے لیے رسول اللہ بھی اللہ سے دعا کرتے تھے ولی اللہ بھی اللہ کا دم بھرتے تھے جب صحابہ پہ برا وقت کوئی آتا تھا ان کے ہوٹوں پہ بھی اللہ ہی کا نام آتا تھا علماء المہیماں بھی سب اللہ سے رجوع ہوتے تھے ان کے ہر کام بسم اللہ سے شروع ہوتے تھے تو بھی اللہ کو بچانے والا بن جا اپنے اللہ سے فقط مانگنے والا بن جا کون کہتا ہے وسیلے کے بنا کچھ نہ ملے میں کہتا ہوں کہ سجدے کے بنا کچھ نہ ملے ایک پتھر کے بھی کیلے کو غذا دیتا ہے اور وہ کیڑا تو وسیلہ بھی نہیں لیتا ہے کیوں مزاروں کو وسیلہ بنا کے بیٹھے ہو ہو ایک الگ اپنا قبیلہ بنا کے بیٹھے ہو کیوں سمجھتے نہیں مردے نہ کبھی بولیں گے رب کی مرضی کے بنا لب نہ کبھی کھولیں گے رب سے مردوں کے وسیلے سے مانگنے والوں گھر میں مرشد کی فوٹو کو ٹانگنے والوں تو سمجھتا ہے تیرا رب تیری شن